بس الرحمن الرحم الرحم صلی اللہ علیہ وحمد محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ البادہ باقی تمام شامین خارن سب کچھ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دار کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر پانچ سو چوبیس ابلک ایک سو چھیاسٹھ ہے پانچ سو چوبیس شروع کے فتح کا جو ملکن الجبار میں اس میں آج کے درس میں ہمارا جو ہے لال نمبر اڑتالیس کا ذیلی پیراگراف نمبر ستارہ اس میں تھوڑا سا کل کی درخ میں آپ لوگوں کو پڑھایا تھا سببوح قدوس ربنا و رب الملاکت و روح اس میں جو ہے لفظ سبو کی جو ہے توجی ہو گئی تھی سب تصبیح کے معنی جو ہے سبون تصبیح ہن سے ہیں اس کے معنی جو ہے کھلاؤ لوگوں کو بتایا تھا کہ عالبِ اللہ تعالیٰ کے جو ہے صفات میں سے صفاتی لعبوں میں سے اور سب بہات تصبیہن جو ہے معنی پھیلی ہو تو نماز پڑھنا سبحان اللہ کہنا خدا کی پاکی بیان کرنا یہ معنی کی المنجیت لغت میں اور پھر سبب ہو القدوس اس لفظ کو اسسبو القدوس بھی پڑھا ہے زبر کے ساتھ پہلار پہ یاسمال ہوشنا سے ہیں اور عربی زبان میں فول کے وزن پر جو ہے صرف یہ دو کلمہ سبو قدوس سُن ہیں اور ان کو پھاق المے کو فتح کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے یعنی سبو القدوس بھی پڑھا گیا ہے مشدداتراقت جو قرآن لغت ہے لیکن مشہور جب سبون قدوسن ہے دونوں پر پیش کے ساتھ اور جو ہے اور اب اس کے بعد جو ہے قدوس باقی توثیق کا علوم کو دیا تھا اور اس کے بعد قدوسن کے لفظ جو ہے یہ لفظ جو ہے ہاں جی اسم من اسماء اللہ تعالی یہ قدوس بھی اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے وہ ہوا فعل القدس ہاں جی اور یہ جو ہے لفظ قدسِ فعل کے وزن پر قدس مظر ہے اس سے کے وزن پر ہے اور اس کا معنی وہ ہوا تہارت کے معنی پاکی کے معنی میں یہ معنی جو ہے مختار الصحا عربی ٹو عربی لغت ہے وہاں فرماتے قدوس اس عمین آسما اللہ تعالی یہ اللہ تعالی کے ناموں میں سے نام ہے وہ وََ فعول من القدس یہ فعول ان کے مزدر قدس ہیں اور اس کا معنی گیا واہ و تہارت قدوس جو معنی تہارت پاکی کے معنی میں ہیں یہ مختار صحاف نامی عربی لغت چلے گیا تو ترجمہ اب اس کا یہ ہوگا سب قدوس رب العرب الملاکت وح یعنی یہ اللہ کے آصما الحسنہ میں شیک ہے یہ سب بھی صرفی آباد کا تجمہ ہاں جی چونکہ یہ عربی لغت ساتھ میں اردو میں تجمہ کروں یہ اللہ کے یعنی سب اللہ کے آصما الحوسنہ میں شیک ہے اور یہ وہ بروز اور یہ بروزن فولون ہے از مادہ قدس سے ہے جو کہ بیمانی تہارت یعنی پاکی کے معنی میں خود سوچتے ہیں القدوس تو ایک معنی اسی الم کام و سرغت سے میں نے یہ حال دیا ہے اور اس کے علاوہ قدوس کے بارے میں جو ہے خصوصیت اسماع الحسنہ ہاں جو اسما الحسنہ کی شرح کی کتاب ہے السن الجماعت کے عالم دین نے لکھا ہے وہاں وہ اس کا قدوس کے بارے میں لکھتے ہیں خود سن سے مشتاق ہے یہ قدوس خود سن سے مدق ہے یعنی اس لبان اس کے مزدور خود سن ہے اس سے وہ ذات ہے جو تحالت اور نزاحت کی صفات کمال سے متصف ہو ہاں جی یعنی پاکی کی انتہا ہو یعنی اس کی پاکی کی جو ہے ہم تصور اللہ کی جو ہے تاجان لکھا جو طہارت اور نزاحت کے صفات کمال سے متصویر تو طہارت اور نظاہت سے متصف پھر اس میں بھی صفات کمال سے یعنی اعلیٰ درجے کے پاکی جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہر اے وہ نقص سے پاک ہو جو ان تمام اوصاف سے پاک اور برتر ہو جو معلوقات میں پائے جاتے ہیں ان تمام صفات سے برتر اور حالتر ہیں ان اوصاف کو معلوقات کے لیے کمال ہی کیوں نہ سمجھا جاتا ہو کچھ صفات ایسی ہیں کہ معلوقات کے لیے تو کمال سمجھا جاتا ہے لیکن اللہ کے لغ و نقص ہے اوصاف جو ہے جیسے توازو اور قربانی کے صفات ہاں جی توازن اور قربانی کے شفاف انسان کے لیے تو پسندیدہ ہے لیکن اللہ کے لیے یہ مانا پسندیدہ نہیں ہے وہ غالب فرماتے ہیں کہ القدس القدس وہ ذات ہے جو ہمارے ہر تصور اور ہر وہ محیات سے ہاں جی محاورہ ہے محاورہ ہے یعنی ہماری ہر تصور اور وہ محیات سے بال ہے ماورہ سے بال تر ہے یعنی ہماری وہم اور خیال جو اللہ تعالیٰ کے اس خودوسیت کے مقام کو اندر نہیں کر سکتے ہمیں یہ یقین رہنا چاہیے کہ اللہ تبار تعالیٰ کی ہنسی ہر عدم کمال سے پاک ہے یعنی ہر عدم کمال سے پاک ہے یعنی جو چیزیں کمال نہیں ہیں ان تمام چیزوں سے پاک ہے یعنی یہ یقین ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہونا چاہیے دیگر اغوا میں کے خدا کے تصور کے بارے میں جو ٹھوکریں ہاں جی دیگر ملل اقوام اقوام ملل نے ہاں جی خدا کے تصور کے بارے میں جو ٹھوکریں کھائی ہیں ان کے اکثر وجہ یہی تھے کہ انہوں نے خدا کو محلوقات کی خصوصیات کی نظر سے دیکھا انہوں نے خدا کو محلوقات کی خصوصیت کے حیثیت سے دیکھا اس نظر سے دیکھا اور رفتہ رفتہ خلق اور معلوق ہاں جی اور مالک و مملوک میں امتیاز ختم کر دیا آہستہ آہستہ خالق و مخلوق آہستہ آہستہ جو ہے خالق جو غلّہ ہے مخلوق باقی طب موجودات ہیں ان میں اور مالک و مملوک کے درمیان امتیاز ختم کر دی انہوں نے یہ ان کی گمراہی کی انتہا تھی کہ مخلوق کو بھی خالق سمجھنے لگا مملوک کو بھی مالک سمجھنے لگا اور یہ ان کی ہی گمراہی تھی دوسری بڑی گمراہی جس کا شکار دیگر اقوام ہوتی رہیں وہ یہ تھیں کہ بعض برگزیدہ اور نیکوکان حصیوں سے انسانوں کے عقیدت و محبت کے تعلق پر اس قدر بڑھا دیا گیا کہ ان کو قریب قریب خدائی کے منصب تک پہنچا دیا گیا ہاں جی اور اپنی ساری آرزوں اور امیدوں کا مرکز جو ہے انہی افراد کو قرار دیا ہے انہیں افراد کو قرار دے دیا دے لیا قرار دے دیا ہاں جی انہیں افراد کو اور مرور ایام کے ساتھ ان کو معبود و مسجود کے مقام پر فائز کر دیا ہاں جی حالانکہ وہ اللہ کے بركزيدہ نیک وکار بندے تھے ہنسیوں سے انہوں انسانوں کے عقیدت و محبت کے تعلق ہو۔ اس قد ان بڑا بڑھا دیا گیا کہ ان کو قریب قریب خدائی کے منصب تک پہنچا دیا گیا پھر اپنی ساری آرزوں اور امیدوں کا مرکز انہیں افراد کو قرار دے دیا اور مرور ایام کے ساتھ ان کو معبود و مسجود کے مقام پر فائز کر دیا اور ان کو خدا کی حیثیت سے ان کی عبادت کرنے لگا تو یہ سابقہ ان کا اقوام بہت بڑی گمراہی کے سبب تھے اگر ہم آزما الحسنہ کے اندر پنہان یہ اللہ تعالیٰ کے نان وصما ہیں ان کے اندر پنہان تعلیمات پر عمل پیرا ہوں تو ممکن نہیں ہے کہ اس طرح کے جہالتیں ہمارے ذہنوں میں راہ پا سکیں اگر ہم اسماع الحسنہ کہ ہمیں صحیح معرفت ہو جائے اللہ کے بارے میں تو پھر ہم جو ہے کسی غیر اللہ کو کبھی خدا سمجھے کے نہیں سمجھیں گے اپنے مسجود اور معبود ہرگز قرار نہیں دیں گے ان کو بندے کو اپنے بندے کے مقام پر رکھیں گے اللہ خوال اللہ کے مقام پر آسماء الحسنہ کی تعلیم کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے مالک و مولا اور معبود حقیقی کی اس قدر پہچان ضرور حاصل کریں کہ وہ راہ نجات سے نہ بھٹک سکے اور عقائد و امال کی گمراہیوں گمراہیوں سے محفوظ رہے تو یہ توضیع جو ہے اسی القدوس کے ذیل میں کتاب خصوصیات اصما الحسن سول نمبر ایک اور اسی کتاب یعنی خصوصیات اصما کی سون نمبر ایک آٹھ پر مرخوم ہے فرماتے ہیں القدوس وہ ذات ہے جو ہر ایب سے پاک اور ہر ایسی چیز سے بری ہے جو اس کے شاع نشان نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہر ایب سے پاک اور ہر ایسی چیز سے بری ہیں پاک ہیں جو اس کے شاعن شان ہیں جو خدا کی خدائی کے شاعن شان ہیں اور یہ سب مبارک القدوس قرآن پاک میں دو جگہ آیا ہے ایک یہ سورہ شراج نمبر تیئیس میں و اللہ الزی الَ اللّہ ہوا الملک القدس آگے سلام المومن المحمن العزیز الجبار و متقب صُبحان اللّہ ماكن یہ مبارک آئے تھے سورہ شراج نمبر تیئیس میں سجما وہی اللہ ہے و اللہ الزی جس کے سوا کوئی معبود نہیں وولملک الملک بادشاہ اور نہایت پاک الملک القدوس ہاں جی بادشاہ اور نہایت پاک ہے بادشاہ ہیں اور القد الس نہات پاک تو اب اس مقدس تجمہ کا دعا کا تجمہ کیا ہوگا سبوح القد ربنا ورب الملائے کے ہاں جی تجمہ نے ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کے پاکی بیان کرتی ہے جو بادشاہ نہایت پاک غالب و باہگمت ہے بادشاہ نہایت پاک قدوس اور غالب و باہمت اللہ کے ذات سب و ہن قدوس اگر رب بنا و رب الملاکت و رب ہمارا پالن ہاتھ پرور دگا پالنے والا مالک آقا ترویت کرنے والا پروریش کو نندے سردار صاحب یہ سارے معنی القاموس جدید میں کیا رب گناہ کا چونکہ نہ ہمارے معنی میں رب یہ معنیٰ ہے رب کے معنی ہے پالن ہار پالڈے والا مالک آقا تربیت کرنے والا پروریش کو نندے وہی تربیت فارسی میں سردار صاحب کے معنی میں. رب گناہ رب گن ہمارا رب اور الملۂ کا ملک کی جمع ہے پھر اس جدید میں لکھا ہے وہ روح جبراعی علیہ السلام روح سے تعبیر کیا ہے تو بولا دعا کے تجمہ یوں بن جائے گا سبب ہن قدو ربنا و رب الملاک و روح ہاں جی کہ بہت بہت, بہت پاک سبن پاک و پاکزہ ذات ہے بہت پاک و پاکیزہ ذات ہے ہمارا رب ملائکہ اور ارواح کا رب عنصر صابر صاحب نے یہ تجمل کیا جنا عنصر صابر صاحب نے روح سے مراد ارواح ارواہ ملال لے. تمام ارواہ ملال ہاں جی جبکہ اکثر علماء محسری اس مقام پر روح سے مراد ابراہیل علیہ السلام ملا لیا ہے اکثر علماء محسرین نے ہاں جی, اس مقام پر روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے اور یہی درست ہے مقام پر ہاں جی پاک باق و پاکزہ ہے ہمارا رب حر کے بنق سے ہاں جی اور, اور آآ کا آآ رب آآ رب آآ رب آآ اور روح آآ کا آآ رب جب کہ جو ہے اکثر علماء الحمن نے اس مقام پر روح سے مراد جبرائیل علیہ السلامر لیہ ہے اور یہی درست ہے دوسرا تجمہ جو اللہ بشری کا یہ تجمہ لکھا ہے سبون سب کو دوسروں رب العرب الملاکت ضرور ہمارا پالن ہار اور فرشتوں اور جبریل کا پالن ہار نہایت پاک و پاکزہ ہے ہمارا پالن ہار یعنی ہمارے پڑھنے والا اور فرشتوں اور جبریل کا پلن پالنے والا نہایت پاک و پاکزہ رب مانا ہے یہ تجمہ بھی درست ہے ان بداخی کے ذریعے جو تجمہ ہے وہ یہ ہے ہمارا پروردگار مالک و آقا رب کے معنی اور فرشتوں اور جبریل علیہ السلام کا پروردگار نیت پاک و پاکزہ ہر اے نقص سے منظہ ہے یہ جامع تر توضیح میں نے کیا تو اس بات میں یقیناً کسی قسم کی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے آخری توضیع کہ ہمارا رب اور فرشتوں اور روح یعنی جبریل علیہ سلام کا رب ہر قسم کے اے و نقص سے پاک و پاکزہ اور ہر نو صفحات کمال سے موصف ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس میں ہمیں کسی قسم کی شک شبہ کی گنجائش ہے نہیں ہے تو حضرۂ صبح قدوسوں ربنا و رب و روح یہ نہایت ہی جامع دعا ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ میں مقدس دعاؤں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی ان کو خلوص سے پڑھنے کی توفیع ادا کریں تاکہ ہمارے دل بہتر سے بہتر نورانیت پیدا کرے امین رب